أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأتصموا بحبل الله جميعا ولا تخرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كرنتم اعداء فانف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون محترم بھائیوں اور بہنوں اس وقت مسلمانوں کی ذلت کے اسباب کو اگر غور سے دیکھا جائے اور کفر کے غلبے کو اگر حقیقت پسندانہ نظروں سے دیکھا جائے تو اس کی حقیقت یہی نظر آئے گی کہ مسلمانوں کی ذلت اور اس کی پستی کا سبب سواء اس کے کچھ نہیں ہے کہ مسلمان ایک نہیں ہے دیکھئے قرآن میں اللہ نے فرمائنا یا ایوہ الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وعطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذہب ریحکم فشل بزدلی نامردی شکست یہ سب چیزوں کا اصل سبب کیا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ترک کرنا اور بکھر جانا متفرق ہو جانا جدا جدا ہو جانا تو میرے بھائیو یہ اتنے اتنے فرقے ہیں مسلمانوں میں اتنے فرقے ہیں کہ شمار نہیں ہو سکتے بے شمار فرقے ہیں تو اتنے فرقوں کے اتحاد کی کیا صورت ہے ہر شخص یہ سمجھتا ہے دیکھیے اللہ پاک کا بھی کمال اللہ پاک نے فرمایا فرمایا ان لوگوں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو کئی فرقوں میں تقسیم کر دیا اور لطف کی بات یہ ہے کہ ہر فرقہ جو کچھ ان کے پاس ہے اسی میں خوش ہے کتنا بھی وہ نکمہ کام کر رہے ہوں کتنے غلط راستے پہ ہوں اس پہ خوش ہے کہتے ہیں ہم پورا ایک شیر ہیں کوئی ایک تولا کم ہونے کے لیے تیار نہیں میرے بھائیوں لیکن آخر کار آخر کار مسلمانوں کے غلبے کے لیے جب بھی کوشش ہوگی جب بھی کوشش ہوگی اس موضوع پر سوچنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ ان کو متحد کیسے کیا جائے تو متحد کرنے کے لیے دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جدا جدا کیوں ہوئے کیوں جدا ہوئے اگر وہ سبب ہمیں مل گیا ہم نے وہ وجہ تلاش کر لی ان اللہ لذیذ اللہ کے فضل و کرم سے متحد کرنے میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے میرے بھائیوں وہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آسمان سے جو دین اترا تھا نا اصل ہدایت وہ ہے اصل ہدایت وہ ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کی فَإِمَّا مِّنِّي میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی اصل ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئی اور کون لے کر آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے میرے بھائیوں اب صرف دو سوال ہیں ہر کام کے متعلق ان دو سوالوں پر پرکھ لو کہ وہ کام ان دو سوالوں کے مطابق جواب درست ہے تو سمجھ لو کہ وہ معاملہ درست ہے اور اگر ان دو سوالوں کا جواب غلط ہے تو معاملہ غلط ہے کبھی بات درست نہیں ہو سکتی وہ دو باتیں کیا ہے پہلی بات ہے لیما دوسری بات ہے کئی فا لیما کا کیا مطلب ہے بھائی تھی کیوں کیا کس لیے کیا کس کی خاطر کیا مقصد کیا تھا تیرا پہلا سوال یہ ہے کہ تُو نے جو عمل کیا کس کی خاطر کیا؟, کیا اپنے قبیلے کی خاطر اپنے وطن کی خاطر اپنی شجاعت کی خاطر مال و دولت کی خاطر عزت و ناموز کی خاطر کیوں کیا یا اللہ کے لیے کیا بس پہلا سوال یہ ہے لیما فالتا نے یہ کام کیوں کیا تو یہاں جس کے تھوڑا سا شریک ہو گیا نا اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی کہ فلاں مقصد کے لیے بھی کیا تو وہ فیل ہو گیا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیوں کیا کیا کس مقصد کے لیے کیا؟ تو اللہ نے عبادت قیامت کا دن ہوگا بڑے بڑے عمل بڑے بڑے جہاد بھی ہوں گے بڑی بڑی سخاوتیں ہوں گی علم کے پہاڑ ہوں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم نے جہنم کو جلانا ہے جلایا ہوا تو ہے ہی اللہ نے افتتاح ہوتا ہے افتتاح کرنا ہے جہنم کا کن سے کریں لے آئیں گے ایک ایک اللہ پاک ہمیں ان عالموں میں شامل نہ فرمائے یا اللہ ہمیں ان میں شامل نہ فرمانا اللہ کہے گا میں نے تجھے بڑا ذہن دیا تھا حافظ زبردست تھا بتا کیا, کیا کیا کہتا کوئی جگہ نہیں چھوڑی دن رات میں بھاگتا رہا میں نے ہر جگہ تبلیغ کی اللہ فرمائے گا قلب تھا قلب تھا غلط کہا صرف اس لیے تو نے کیا تھا لوگ ہیں بڑا عالم ہے تو لوگوں نے کہہ دیا اب ہمارے پاس تمہارے لیے کیا رکھا ہے چلو اس کو میں پھیل پھر ایک مجاہد اللہ گا بڑی قوت دی تھی تجھ کو پھرتی تھی جسم کے اندر قوت عطا فرمائی تھی تو بتا تھی کیا کیا اس نے کہا جہاں جہاں سے موت ملتی تھی نا میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی یہاں تک کہ سب کچھ میں نے تیری راہ میں لٹا دیا اللہ کہے گا غلط کہتا ہے تو اس لیے کیا تھا لوگ کہیں گے بہادر ہے ہے سب سے پہلے بڑکائی جائے گی اس سخی تاجر سے اس عالم سے جس نے دنیا میں علم کا سکہ جما دیا تھا اور اس مجاہد سے جس نے اپنی جان قربان کر دی تھی مگر پہلے سوال میں فیل ہو گیا کہ لیوا تھی کیا جواب آنا چاہیے تھا یا اللہ صرف تیری خاطر کیا جب یہ جواب نہ آیا تو سارا کا سارا سو فیصد فیصدی فی پچاس فیصد فی نہیں ہے یا سو فیصد یا سو فیصدی فیل ہے دوسرا سوال کیا ہوگا کئی کیسے کیا کس طرح کیا کس, طرح کیا؟ کس طریقے پہ کیا یہ ہے میرے بھائیو دوسرا سوال تو وہ یہاں پاس وہ ہوگا جواب یہ آئے گا کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ کیا بس جواب ٹھیک ہے اور اگر وہ کہے یا اللہ میں نے اپنی عقل کے مطابق کیا تو وہ سیدھی لائن جو اللہ کی طرف سے اس سے اتر گیا سیدھی راہ جو اللہ کی طرف سے آئی تھی کہ کس کے پیچھے لگنا ہے واحد کے پیچھے لگنا ہے میری عطا کردہ ہدایت کے پیچھے لگنا ہے اس نے کہا یا اللہ میں عقل کے پیچھے لگا تھا پٹڑی سے اتر گیا وہ جو قریفہ کا سوال تھا تو نے کیسے کیا کب میں نے کہا تھا کہ تقل اپنی پہ چل تیری عقل کچھ کچ کہتی ہے دوسرے کی عقل کچھ کہتی ہے تیسرے کی عقل کچھ کہتی ہے تمہاری عقل جو ہے وہ تو کسی بات پہ متفق نہیں ہو سکتی تو تم پہلے سوال میں دوسرے نے کہا جناب یا اللہ میں میں نے بڑا زبردست ایک چیز مجھے حاصل ہو گئی تھی میں نے اس پہ عمل کیا اللہ فرمائیں گے میں اپنے کشف کے پیچھے چلا یا میں اپنے بزرگ کے کشف کے پیچھے چلا میں جانے جانان کے پیچھے چلا میں جناب سوروردی کے پیچھے چلا چشتی کے پیچھے چلا نظامی کے پیچھے چلا قادری کے پیچھے چلا نقش بندی کے پیچھے چلا چلاش نقش بند نقشے مرا پہ بند گیا میں نے کب کہا تھا نقش بند کے پیچھے چل کب میں نے کہا تھا ابد القادی لانی کے پیچھے چاہ میں نے کسی کو پیغمبر بنایا تھا کسی کو میں نے رسول بنایا تھا فیل فیل ہو جائے گا, گا. کیونکہ دوسرا سوال جو تھی کیسے کیا اس میں فیل ہو گیا ایک اور کہے گا یا اللہ میں ان کے پیچھے چلا تھا جن کے پاس فرشتے آتے تھے وہ گناہ سے معصوم تھے بارہ بارہ تھے بارہ بارہ کے پیچھے چلا تھا جب میں کتاب پہ آشیا لکھتا تھا تو آشیا ختم کرتے ساتھ بارہ لکھتا تھا ضرور بارہ وہاں بھی لکھتا تھا اللہ کہے گا تجھے کس نے بتایا ہے کہ وہ معصوم ہے میں نے تو نبوت ختم کر دی محمد الرسول اللہ فیل ہو گئے محمد الرسول اللہ کے نقش قدم کو کہوں اختیار نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کب بارہ پیغمبر پر تھے کب بارہ نبی میں نے بنایا تھے تو کیوں ان کے پیچھے چلا ایک اور اٹھے گا وہ کہے گا کہ جی ذوق میرا ذوق یہ کہتا تھا بارہ بعد میں زیادہ پھیلاتا نہیں اس کو کشم میں شامل کر دو کچھ بھی ہو وہ شخص سوال میں فیل ہو جائے گا جس کا جواب یہ نہ ہوا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلا تھا جو یہ جواب لائے گا انشاء اللہ عزیز وہ پاس ہو جائے گا دیکھو میرے بھائیوں ایک سرکاری سکہ ہوتا ہے جس طرح پاکستان کا سکہ ہے ایک شخص اپنے پاس سے سکہ بنا لے جالی سکہ کیا اس کی کوئی قدر و قیمت بازار میں ہوگی اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی حضرت عبداللہ عبد عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے گرامی قدر فرد ہیں ایک شخص کو چھینک آئی کہتا الحمد للہ وسلام ولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب چھی کے وقت کہنا نا کیا چاہیے تھا الحمدللہ اس نے کیا کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ مشکات میں موجود ہے دوسری حدیث کی کتابوں میں حضرت عبداللہ بن بوبر نے فرمایا انا اقول السلام علی رسول اللہ یہ بات درست ہے السلام علیہ رسول اللہ میں بھی کہتا ہوں اللہ اللہ عمل عمل گنا کا کام ہے گناہ کا کام نہیں ہے لیکن چھینک کے وقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نہیں ہے اس طریقے پہ اگر نہ چلا تو پھر نئے نئے راستے ایجاد ہو جائیں گے اسی طرح سے ایک دفعہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دارمی میں حدیث ہے مسجد میں گئے تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے حلقہ بنا کر اور انہوں نے کھجوروں کی گٹھلیاں رکھی ہوئی تھیں اور وہ پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص کہتا اتنی دفعہ تم پڑھو سبحان اللہ خجوروں کی گٹلیوں کا ذکر ہے یا نہیں اللہ مجھے معاف فرمائے وہ کہتا تھا اتنی دفعہ سبحان اللہ پڑھو وہ پڑھتے پھر وہ کہتا اتنی دفعہ الحمدللہ پڑھو وہ پڑھتے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف لائے انہوں نے دیکھا فرمانے لگے اللہ کے بندو ابھی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن موجود ہیں ابھی تو آپ کے کپڑے میلے نہیں ہوئے تم نے وہ دین چھوڑ کر ایک نیا طریقہ اختیار کر لیا اب سبحان اللہ الحمد کو بری بات ہے لیکن یہ ہلکے بنا کر یہ پڑھنا گن گن کے ایک سب کاشن دے رہے دوسرے اس پڑنا عمل کر رہے ہیں یہ محمد رسول اللہ کا کا طریقہ نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ الگ ہلکا بن جائے گا وہ الگ ہلکہ بن جائے گا مختلف حلقوں کی وجہ سے امت مختلف فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے جب کہا تو وہ کہنے لگے بھائی بات یہ ہے ہمارا ارادہ تو اچھا ہی تھا نیکی کا تھا کہنے لگے بہت سے لوگ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں مگر ان کو ملتی نہیں ہے نیکی امام مالک رحم اللہ کے پاس ایک شخص آ گیا کہتا یار امام صاحب یہ بتائیے کہ عمرہ کرنا ہے یا حج کرنا ہے تو احرام کہاں سے باندھے امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مدینہ کا آدمی احرام باندھے گا ظلم فاصلہ وہ مدینے سے تقریباً پانچ چھ بیل کے فاصلے پر ہے تو اس نے کہا جی میرا دل چاہتا ہے کہ میں مسجد نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سے احرام باندھوں انہوں نے فرمایا کہ یہ اگر تو کرے گا تو مجھے خطرہ ہے تو فتنے میں پڑ جائے گا اس نے کہا جی اس میں فتنہ کون سا ہے چند میل ہی تو زیادہ ہیں اس میں کون سی فتنے کی بات ہے نے کہا بیلوں کی بات نہیں <coughs> بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل میں بڑھ گیا ہے نبی کو پتہ نہیں چلا کہ یہاں سے چلنا چاہیے تجھے پتہ چل گیا یہ معمولی بات نہیں میرے بھائیوں یہ بہت خطرناک بات ہے امام مالک رحم اللہ نے فرمایا جو شخص دین میں کوئی نئی بات نکالتا ہے دراصل وہ یہ کہتا ہے کہ دین میں کمی تھی میں نے وہ کمی پوری کر دی اب جو شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ توہمت رکھے اسلام میں حصہ اس باقی رہ جاتا ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا دینا دین آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اب کوئی چیز دین میں داخل نہیں ہو سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعدل في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد جو شخص ہمارے اس امر میں تین میں کوئی چیز دیکھیں نا اقبلت لكم دينكم دین مکمل کر دیا دنیا کی نعمتیں تو اترتی رہتی ہیں نئی سے نئی ایجادات ہوتی رہتی ہیں موٹر ایجاد ہو گئی بس ایجاد ہو گئی ہوائی جہاز ایجاد ہو گیا ایٹم ایجاد ہو گیا اكمال اللہ نے دنیا کی نعمتوں کا تو میرے بھائیوں بات یہ ہے ایک عالم کا قول میں نے پڑھا میرا بیٹا کہ مجلس میں لیکن کسی بدرتی کے پھندے میں پھنس جائے اس کا مجھے اس سے بھی بڑھ کے خطرہ ہے کیوں اس لیے کہ چور ہے تو توبہ کرے گا اسے پتا ہے میں غلطی کر رہا ہوں اگر بدکار ہے توبہ کرے گا اسے پتا ہے میں گار ہوں لیکن اگر وہ وظیفہ کر رہا ہے اور ضربے لگا رہا ہے اور ذکر وہ کر رہا ہے جو محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں ہے اب اس کو اس برے کام سے کون پیچھے ہٹائے میرے بھائیوں بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے ذرا میری بات غور سے سننا دشمن کتنا آیار ہے اور کتنا خطرناک ہے اللہ پاک نے اور زخم خوردہ دشمن ہے زخم خوردہ ہماری خاطر ہمارے باپ کی وجہ سے جنت سے اسے نکلنا پڑا کہ میں اب ان کو برباد کر کے چھوڑوں گا اتنا خطرناک دشمن اور اس کے کے ساتھ چھپا ہوا دشمن نظر نہیں آتا چھپ کے وسوسے ڈالتا ہے بیڑا غرق کر کے چھوڑتا ہے آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ ہمیں بھی کچھ مل جائے یہ اتنی محنت کرتا ہے ہم گناہ گنا کار ہے حوث بھی ہے کھانے کی خواہش بھی ہے اور جنسی خواہش بھی ہے اور حرسے ہیں کئی امیدیں ہیں کئی بلبلے ہیں شیطان ان کو بھڑکاتا ہے ہم کیا کریں کمزور بندے خلق الانسان انسان ہو کدھر جائے کہاں جائے کیا کرے کچھ ہمیں بھی ملنا چاہیے اس کو چھپنے کی طاقت مل گئی وسوسہ ڈالنے کی طاقت مل گئی قیامت کی مہلت اس کو مل گئی ہمیں بھی کچھ نصیب ہو جائے کچھ مل جائے اللہ نے فرمایا ہاں ہمارے خزانے میں کیا کمی ہے کوئی کمی نہیں بالکل ہم ایسی نعمت دیتے محنت پر بات جتنی شیطان پاؤں کے انگوٹھے سے لے کر سر کی چوٹی تک پورا زور لگا کر تو سے بدکاری کروا لے جنا کروا لے شراب پلوا لے ڈاکہ مروا لے سب کچھ قتل کروا لے تو سچے دل سے آ کر کہہ دے یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی سب کچھ, کر دے سب کچھ اور پھر دیکھ میری دیکھو اللہ کا کوئی حد ہے اللہ کے فضل کی چوریاں کرتا رہا بدکاریاں کرتا رہا زنا کرتا رہا ہر غلطی کرتا رہا لیکن جوک گیا جوکہ یا اللہ بس غلطی ہوگی اب نہیں کروں گا اللہ نے کہا جا ماں اس بدبخت دشمن نے کہا اچھا بچوں تجھے جگہ پہ پھساؤں گا کہ تو نکل نہیں سکے گا اس نے کہا تو تجھے ایک نیک کام بتاتا ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے تو تھی وظیفہ کرنا ہے اس میں ذات کا وظیفہ کرنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا فلاں وظیفہ کرنا ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا اب وہ نیکی کر رہا ہے اب اس کو کون تیرے بھائیوں بچائے یہ کیسے توبہ کرے گا بےدعتی کو میرے بھائیوں توبہ نصیب نہیں ہوتی اس لیے بد جو ہے دین کے اندر نئے کام وہ کبیرہ گناہوں سے بھی برے کام ہیں صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاؤس پر کچھ لوگ آئیں گے میں انہیں پہچانوں گا تو وہ مجھے پہچانیں گے مسلمانوں کی شکلیں وضو سے چہرے چمکتے پردہ ڈال دیا رکاوٹ ہو جائے گی رشتے کھینچ کے لے جائیں گے میں کہوں گا میرے ساتھی ہی ہیں وہ کہ تجھے پتہ نہیں تیرے بعض انہوں نے دین میں کیا کئی نئی چیزیں داخل کر دی تھی کیا پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گے کہ چلو میرے عشق میں کی تھی اور ہاں تو معذور ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے میرے دین کو بدل دیا تھا نقش قدم پہ نہیں چلتا جو میں نے بتایا تھا کہ اس طرح کرنا ہے اس طرح نہیں کرتا اپنی مرضی کرتا ہے اپنی خواہش نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی قومیں نکل آئیں گی ایسی قومیں کہ جس طرح کتے کو ہلکا چل جاتا ہے مسلم آبت کی حدیث ہے ابو ابود ابود کی حدیث ہے کتے کو ہلکاؤ چل جاتا ہے اس کے رگ ریشے ایک ایک ریشے میں وہ ہلکاؤں کا اثر ہوتا ہے اسی طرح ایسی قومیں نکل آئیں گی کہ ان کے رگو ریشے میں بدا اثر کر جائیں گی خواہش پرستی اپنے دل کے مسائل اپنے گرنتھ مسائل وہ ان کے رگو ریشے میں اثر کر جائیں گے میرے بھائیو اس کے لیے ضروری کیا بات ہے اس کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ ہم اس بات کی تحقیق کریں سب سے پہلے کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں پہلا سوال کیا تھا کس لیے کر رہے ہیں دوسرا سوال کا یہ ہے کہ کیسے کر رہے ہیں کیا اس پہ مہر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا نہیں نقد ان سکتن ضرب مدینہ اشرف البلدانی یہ ایسی نقدی ہونی چاہیے جس پہ مدینہ کی مور ہو نہ کوفے کی مور ہو نہ بصرے کی مور ہو نہ جو بند کی مور ہو نہ بریلی کی مور ہو نہ بغداد کی مور ہو نہ کسی اور شہر کی مور ہو نہ ابو حنیفہ کی مور ہو نہ شافعی کی مور ہو نہ احمد بن حنبل کی مور ہو نہ امام مالک کی مور ہو مور ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو اور کس ٹکسال میں گڑا ہوا ہو مدینہ کی ٹکسال میں گڑا ہوا جب یہ ہوگا انشاءاللہ اللہ بیڑا پار ہو جائے گا مسئلہ درست ہو جائے گا عزیز بھائیوں وقت بہت نازک ہے آپ لوگ بھی تقریروں کی مار کھا کھا کر تھک گئے ہوں گے اس لیے میں مختصر کرتا ہوں لیکن میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ ذرا جم کے میری بات سننا اور یاد رکھو گے تو انشاءاللہ شاء اللہ بےحد ہوگا عزیز بھائیوں بدت کا پتا کیسے چلتا ہے کہ یہ کام بدت ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیجیے ایک ہوتی رسم رسم لوگ کرتے ہیں لیکن اس کو نیکی نہیں سمجھتے بدت وہ ہوتی ہے جس کو نیکی سمجھے سب آپ سمجھے تو سب سے پہلے تو یہ دیکھ لے آپ کہ جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع کیا ہے امت دیکھو کہاں چلی گئی جن چیزوں سے منع کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نیکی اور ثواب سمجھ کے کرنا شروع کر دیا مثلا آپ کو پتہ چلا فلاں صحابی روزانہ ہی روزہ رکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اب اگر امت کا کوئی شخص کہے کہ جی فلاں بزرگ جو تھے پندرہ سال تک وہ مسلسل روزہ ہی رکھتے گئے کبھی انہوں نے افطار ہی نہیں کیا تو کیا خیال ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چل رہا ہے ہرگیز آپ کے نقش قدم پہ جس کام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا آپ اس کو نیکی کوئی شخص قرار دیتا ہے یہ باغی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نیکی قیامت کے دن اس کو مروائے گی جانب میں پگوا گی اس کو پھر ایک اور چیز دیکھیے ایک کام ایسا ہے کہ وہ نہ عقل سے معلوم ہو سکتا ہے نہ وہ کسی اور طریقے سے معلوم ہو سکتا ہے وہ اللہ کے بتانے سے ہی معلوم ہو سکتا ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے معلوم ہو سکتا ہے مثلاً یہ کام کرو گے تو اتنا ثواب ہے ہے نا کہ یہ کام کرو تو یہ سواب ہے یہ صورت پڑھو تو یہ حاصل ہوگا یہ صورت پڑھو تو یہ حاصل ہوگا اب یہ جو بات ہے کہ یہ صورت پڑھو گے تو یہ حاصل ہوگا یہ وظیفہ کرو گے تو یہ حاصل ہوگا یہ کام کرو گے تو تمہیں جنت میں یہ درجہ مل جائے گا کیا کیا جنت کے درجے ہم معلوم کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے بغیر معلوم کر سکتے ہیں کبھی بھی معلوم نہیں کر سکتے جو کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے جو کہتا ہے کہ اس کام کا یہ ثواب ہے وہ غلط کہانی کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے میں آپ کو چند مثالے اس کی بتاتا ہوں مثلاً کتاب العیال ہے ابن دنیا کی اس میں عطا کا ذکر ہے عطا نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ عقیقہ ہے تو عقیقے پہ ہم اونٹ نہ قربانی کر دیں اونٹ کر دیں عقیقے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بکریاں چھتریاں بتائی ہی ہیں نا اونٹ کر دے انہوں نے اس سننا, اس سننا سننا سنت افضل ہے سنر طریقے پہ چلو دیکھو بکرا کرتا خرچہ بھی تھوڑا اور ثواب بھی زیادہ اونٹ کیا دہلا اس کو ہاتھ نہیں آنا قیامت کے دن ہو سکتا ہے چتر پڑے کیا حاصل ہوا بعد یہ تجھے بتایا کس نے کہ تو اٹھ کر تو یہ تلاش کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز اس موقع پہ کی ہے ایک امام نووی نے لکھا ہے ایک جگہ اپنی کتاب میں کہ جو شخص سورہ قریش پڑھے گا نا اس کو ہر مصیبت سے وہ امان میں رہے ایک عالم نے اس پہ آشیہ لکھا اس نے کہا امام صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو کس نے بتایا کہ سورہ لہلاف پڑھنے سے انسان محفوظ رہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو بتایا کوظب رب الفل کو ذبح بِرَبِّ الناس یہ پناہ کے لیے ابل قریش جو تم کہتے ہو تمہیں جبریل علیہ السلام آ کے بتا گئے تمہیں کس نے بتایا میرے بھائیوں اس سے فرقے بنتے ہیں بدعت جو ہے نا ایک بات میری پلے باز لو دنیا کے کسی خطے پہ چلے جاؤ کسی خطے پہ سنت ایک ہوگی اور بدعت جتنے شہروں میں جاؤ گے ہر شہر کی بدعت الگ ہر گلی کی بدت الگ ہر ملک کی بدت الگ تو خود ساختا جو ہے خود بنانی ہے کوئی کوئی بیدد کرتا ہے کوئی کوئی بھی کرتا ہے اب دیکھو کئی مسجدوں میں نماز سے سلام پھیرتے ہی کئی آدمی سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے دیکھا بھائی کبھی اس طرح سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے, بھائی, بیٹھ جاتے بھائی کیا پڑھ رہے کہتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں یا کبھی ہو یا کبھی ہو یا کبھی ہوئی اس کا کیا فائدہ کہتے ہیں حضرت تھانوی نے فرمایا ہمارے پرانی میں فرمایا کہ اس کے پڑھنے سے دماغ کو قوت حاصل ہوتی ہے بھائی حضرت تھانوی کے پاس فرشتہ آتا تھا اس کو کیسے پتا چلا ہاں چلو کبھی کے لفظ سے اگر نکالا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے بعد اس طرح ہاتھ رکھ کے پڑھتے تھے وہ جو سوال ہے نا کیوں کس مقصد کے لیے کیسے کیا اس طرح نماز کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے جی کہتے ہیں خربوزے خریدنے ہیں نا خربوزے عمالِ قرآنی میں لکھا ہوا تو میٹھے خربوزے پہ ہاتھ پڑھے پہلے پڑھو خربوزہ اللہ نے بتایا کہ جب اللہ نے کہو گے تو خربوزہ میٹھا ہاتھ پہ آ جائے گا تمہیں کس طرح اچھا پھر دیکھو گنجول ارش ہے ایک دعا گنجول عرش سنیے گنجول مسجد میں چلے جاؤ ہر مسجد کے اندر الگ کہی ہے درود جو گنجل تاج ہے ایک دعا ہے ایک عہد نامہ ہے ہر علاقے کے الگ الگ انہوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ماشاء اللہ اللہ تعالی سے پوچھ کر دیا سے اللہ کی گود میں بیٹھ کر یہ بھائی کھیلے ہوئے ہیں اور جو کرتے ہیں کے کرتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص یہ پڑھے اس کو ثواب ستر ہزار ولیوں کا ستر ہزار نبیوں کا ولا قوتہ ہماری مسجدوں میں کئی لوگ بڑا شور ڈالتے ہیں کہتے ہیں ناموس صحابہ پر اٹھی جو نظر میں تو ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے اور تمہاری کسی مسجد میں چلے جاؤ یہ پڑے ہوئے ہیں پوٹ بدت کے اور ان میں لکھا ہوا کہ یہ پڑھ لوگے نا ستر ہزار ولیوں ستر ہزار شہیدوں ستر ہزار پیغمبروں کا ثواب تمہیں مل جائے مجھے بتاؤ میرے بھائیوں اب اس کو قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے تاجد پڑھنے کی کیا ضرورت ہے شہادت حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے ستر ہزار کے شہید کا ثواب تو ایک منٹ میں اس کو بغیر کچھ کیے ہوئے مل گئے اور پھر نام پہ غور کرو گنجول ارش گنج فارسی کا لفظ ہے عرش جو ہے وہ عربی کا لفظ. سو خلاصہ میری بات کا یہ ہے کوئی بھی چیز ہو کوئی چیز ہو جس کا ثواب اللہ کے بتانے سے معلوم ہو سکتا ہے یا محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے معلوم ہو سکتا ہے کوئی شخص کہتا ہے کہ جو شخص یہ عمل کرے گا اس کو یہ اجر ہوگا جھوٹا ہے بد ہے امت کو گمراہ کرنے والا اچھا بھائی کچھ ہمارے بھائی نکلے ہیں ان کا ایک طریقہ بڑا شاندار ہے میں نے اس کا تجربہ کیا وہ یہ ہے کہ وہ تقریر میں یہ کبھی نہیں کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتے بزرگوں سے سنا کہ جو شخص یہ عمل کرے اس کو یہ ثواب ملتا ہے بزرگوں سے سنا کہ جو شخص یہ عمل کرے اس کو انہتر کروڑ ثواب ملتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے ذمے وہ بات لگایا جو میں نے نہیں کہی تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے تو ہم اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتے میرے بھائیوں بات باریک ہے ذرا سمجھ نہیں کوشش کرنا ٹھیک ہے تم نے نبی کا نام تو نہ لیا لیکن جب تم نے یہ کہا کہ اس عمل کا ثواب یہ ہوتا ہے تو ثواب بتانے والا کون ہے کیا تم ثواب بتانے کی طاقت رکھتے ہو تمہیں ثواب کا پتہ ہے ثواب بتانے والا یا محمد الرسول اللہ ہے یا اللہ پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ جلالح کے علاوہ کون بتا سکتا ہے تم لاکھ چھپاؤ اپنے آپ کو لاکھ چھپاؤ اپنے آپ کو جب تم نے یہ کیا کہ اس عمل کا ثواب یہ ہے وہ سانپ بہتان لگا دیا محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ جللہ جلالہ پر تم نے بہتان لگا دیا بچکے نہیں جا سکتے میں نے نبی کا نام نہیں لیا تھا میں نے کب کہا تھا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے نہ میں نے اللہ کا نام لیا تھا نہ میں نے محمد رسول اللہ کا نام لیا تھا بھائی بڑے भोले ہو تم نے تم نے یہ کیوں یہ کہا تھا کہ نہیں ثواب اتنا ہوتا ہے ثواب ثواب تمہیں ثواب کا پتہ کیسے چلا تمہیں ثواب کس نے بتایا تھا تمہارا یہ لفظ یہ ذمے لگے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ پاک کے پاس بہتان لگانے سے تم بچ نہیں سکتے. تو عزیز اسی طریقے سے ایک اور بڑا پڑھتے ہیں نماز کے بعد نا آئی کیا پڑھتے ہو کہتے جی ہاں پڑھتے ہیں بھائیو یہ نہیں سنی بہت میں نے بہت لوگ دیکھے ادھر سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں ادھر آنکھوں پہ پھوکے مارتے ہیں اللہ کے بندوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہ بتایا نہیں سبحان اللہ کیسی کیسی باتیں بتائیں؟ سبحان اللہ قربان جائے صلی اللہ علیہ وسلم کو اے اللہ ہمیں فائدہ دے ہمارے کانوں کے ساتھ ہماری آنکھوں کے ساتھ ہماری قوتوں کے ساتھ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے اور مر بھی جائے تو اس کے بعد بھی قوتیں وجال الوار سا بعد میں بھی یہ قوتیں باقی رہیں شیخ البانی حفظ تو دو سال پہلے چوتھی شادی انہوں نے کی نوے سال کی عمر میں کہ اب نوے سال کی عمر ہو گئی اللہ پاک نے ایک بیٹا بھی دے دیا ان کا دباد پچھلے دنوں یہاں آیا تھا اس نے کہا کہ شیخ فرماتے ہیں کہ میری قوت کا راگ یہ دعا پڑھنا ہے اللہ مقصد بہن بہن کا اور اس میں پھر توان کا کتاب کا آیت میں غور تو کرو بات کیا ہو رہی ہے <smells> بات یہ ہو رہی ہے قیامت کے دن اللہ بجرم کو فرمائے گا کہ تو دنیا میں اندھا تھا اب دیکھ جہنم نظر آ رہی ہے نہیں کشم کا تو آ تیری آنکھوں کے پردے اتار دیے ہیں بسر اکل یوم حدید نظر تیری تیز ہے دیکھ جو تجھے نظر نہیں تھا اب <muchanan> نظر آ رہا ہے کہ نہیں ہمارے نے کہا حدیط تیز نظر تیز تیز وظیفہ شروع کر اللہ تجھے ہدایت دے تو نبی کے نقشے قدم پہ چل کیوں وظیفے ایجاد کرتا ہے کیوں نیا طریقہ کا ایجاد کرتا ہے کوئی کوئی آد رہا ہے کوئی کوئی آد پڑ رہا ہے میرے بھائیو بدعات کا ایک اور دروازہ وہ ہے تقلید غیروں کی تقلید غیر مسلموں کی تقلید ان کے نقش قدم پہ چلنا یہ ایسی شامت ہے ایسی شامت ہے ریس نقل ایسی شامت ہے کہ سمجھ آئے یا نہ آئے انسان مکھی پہ بکھی بارتا چلا جاتا ہے سوچتا بھی نہیں دیکھیے اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو نجات دی موسا علیہ السلاۃ والسلام نے ان کی خاطر بڑی قربانیاں دی اور تھے یہ یہودی بنی اسرائیل پیسے کے بڑے پیر تھے اتنے پیر تھے کہ جو سونا ہاتھ ہے نا سارا سمیٹ کے ساتھ لے آئے جتنا سونا ہاتھ ہے ابھی تم نے ہجرت کرنی ہے نکلنا ہے کہتے ہیں سونا کہیں سے ادارہ بعض تفسیروں میں لکھا ادارہ ہی مانگ لیا اس سے کچھ مانگ لیا کچھ اس سے مانگ لیا جتنا سونا ہاتھ آ سکتا تھا سب انہوں نے قابو کر لیا اب جب ایک جگہ پہ پہنچے تو کچھ لوگوں کو دیکھا یا ملنا ہم وہ بتوں پہ جرابنا عبادت کر رہے ہیں آستانا بنا آستان فلانا فلانا فلانا آستانہ آلیہ انہوں نے بنایا کمال بھی یہ علا بنا دیجیے یہ ان کا علا ہے یہ گلے میں ٹائی باندھتے ہمیں بھی تو باندھنی چاہیے تو وہ تو سلیب کے ہو جا رہی ہے تو گلے میں سلیب کیوں ڈالتا ہے نہیں نہیں ہمارا جو وزیر اعظم بڑا نا پہلے دن کی تصویریں اتنی لمبی ٹائی اس نے گلے میں لٹکائی ہوئی اس سے پوچھو یہ ٹائی تجھے کیا دودھ دیتی ہے تجھے گرمی سے بچاتی ہے تجھے سردی سے بچاتی ہے کچھ پیسہ تجھے ملتا ہے نقل نقل کرنے والے کے بعد عقل ہوتی نہیں ہے کہتے نقل کے لیے عقل بات نقل کے لیے عقل کی کیا ضرورت نقل کرتا ہی وہ بیوقوف ہوتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پہ چلو کیوں گہروں کے طریقے پہ چلتے اچھا بات میں یہ کر کہ وہ جو تھا نا ان کو دیکھ کہ یہ ان کے سامنے ہے ان کے ساتھ یہ بھی بڑی مصیبت ہے لوک حضور درجہ رسم سنم عشق جانے نہ اقبال کہتا ہے کہ یہ جو خیال ہے نا کہ سامنے ہونا سامنے پھر میں سجدہ کروں اللہ تو نظر نہیں آتا کوئی چیز سامنے ہونی چاہیے تو سامنے آ میں سجدہ کروں پھر لطف ہے سیدھا کرنے کا تو اور کہیں میں اور کہیں پھر تجھ کو سجدہ کون کر یہ بت پرستوں کی یہ جو ہے نا مزاج ہے اور ان کی طبیعت ہے تو موسا علیہ السلام نے کہا قوم تجہل بڑے بیوقوف ہو جاہل ہو تم تمہیں میں سمجھ ہی کوئی نہیں جھڑک دیا موسا علیہ السلام کتاب لینے کے لیے تور پر گئے سارے نے کہا لاؤ نکالو سونا وہ ہرس کے مارے ہوئے سونے کے پجاری جب آئی نا بات غیروں کی تقلید کی کہ ان جیسے ہم بن جائیں گے فوراً سارا سونا نکال کے دے دیے سارا سونا نکال دیکھو کس طرح غیروں کی نقل کے وقت عقل کا ستیہ کس طرح ہوتا ہے جس کے پجاری تھے پوجتے تھے جس جس سونے کو پوجتے تھے وہ بچڑا بنانے کے لیے غیروں کی نقل کے لیے وہ دے دیا اس نے بچڑا برا کے سامنے رکھ دیا اور انہوں نے پوجنا شروع کر دیا مجھے یہ بتاؤ یہ ہمارے نوجوان لڑکے جو انہوں نے کمیز شرٹ پہنی ہوتی یہاں تک نیچے سے ننگا ہوتا ہے اور وہ یہ ٹیڑا سا چیز نکال کر دو چار قدم جب دوڑ کے چلتے اور اس طرح سر مارتے ہیں اس میں کوئی خوبی کی بات ہے ان کو کہو اس کی دلیل پیش کرو بلّہ کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے سوائے اس کے عزیز بھائیوں اگر اس وقت کوئی شخص کوئی عورت اپنے سر پہ اس طرح پھروا دے کیا خیال ہے کوئی عورت اپنے سر پہ اس طرح پھروا دے اس کو لانتے اور پھٹکارے پڑیں گی کہ نہیں پڑے گی کیا خیال ہے اس کے ساتھ والی عورتیں اس کے پاس بیٹھنے والی اس کی بہنیں اس کی عزیز آئے اس کو لانت پھٹکار ڈالیں گی کہ نہیں ڈالیں گی ڈالیں گی نا اچھا جس طرح عورت کے لیے زیرت سر کے بال ہے مرد کے لیے داڑھی زیرت ہے کہ نہیں ہے نا تو داڑھی مڑاتے کچھ بھی نہیں ہوتا بات یہ ہے ان کو وہ احساس ہی ختم ہو گیا کیا دلیل ہے داڑھی بڑانے کی کہ وہ انگریز بڑھاتے ہیں میرے بھائیوں شکل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار کرو کیوں غیروں کے طریقے پہ چلتے ہو پہچان ہی تم نے ختم کر دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے بھائیوں یہ کام چھوڑ دو ولہ روز تم پیسے بھی خرچ کرتے ہو اور لانتیں بھی لیتے ہو میں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ ابن جو عورتوں کی مشابت اختیار کرتے مرد ان پہ لانت ہے جو عورتیں مردوں کی مشابت عورت ٹینڈ کرائے گی وہ بھی ملعون ہے مرد داری مڈائے گا وہ بھی ملعون ہے وہ عورتوں کی شکل اختیار کر رہا ہے اور وہ عورت مردوں کی شکل اختیار کر رہی ہے میرے بھائی بہت سے کام ہیں ہم بہت سے کام ہیں جو ہم نے نیکی سمجھ کے شروع کیے ہوئے ہیں اب دیکھیے میلاد ہے میلاد بڑا ثواب کہتے ہیں کہ جی آج تو سب کو خوشی ہے صرف شیطان کو خوشی نہیں باقی سب آج خوشی سے آج عید منا رہے ہیں میرے بھائیوں دلیل کوئی نہیں کوئی دلیل نہیں دیکھیے صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا غور فرمانا یہ بارہ مہینے ہیں نا یہ بارہ مہینے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئے محرم آتا تھا کہ نہیں آتا تھا محرم کی دس تاریخ کو کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جلوس نکالتے تھے کوئی گھوڑا نکالتے تھے کوئی تازیہ نکالتے تھے کوئی زنجیر زنی کرتے تھے کوئی وہ آگ پہ رقص کرتے تھے یہ جو کچھ کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے اپنے آپ کو کل حزب الدم فرحون خوش رہیں جتنے مرضی خوش ہو کہ ہم مولا علی کے پروانے ہیں ٹھیک ہے مولا علی کے پروانے بنتے پھرو محمد الرسول اللہ کے دربار سے تمہیں نکال دیا گیا کیوں اس لیے کہ محرم کی جب دس تاریخ ہوتی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو روزہ رکھتے تھے پھر فرما میں نو کا روزہ رکھوں گا یہ کام تو کرتے ہی نہیں تھے جو تم کرتے اور اس کے بعد سفر آ گیا یہ جی چار شمبا آخری غسل کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو غسل کرنا اگر ثابت بھی ہے تو بیمار ہونے کی وجہ سے یہ تندرست غسل کرتے چلے جا رہے ہیں دیکھو میرے بھائی بات پہ غور کرنا ان کی کی بڑی سستی ہے آسان ہے سلسلہ کہتے جناب اویس او رحمہ اللہ نے سنا کہ جنگ بدر میں جنگ عہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید ہو گیا اس نے کہا اچھا میرے محبوب کا دانت شہید ہو گیا اس نے ایک دانت نکال دیا پھر سوچا کہ ہو سکتا ہے دوسرا دانت پھر دوسرا نکال دیا بتیس کے بتیس دانت اس نے نکال دیا. سننے والے کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ کے بندوں کو اکل سے کام دیا کرو اللہ کی بڑی نعمت ہے عقل کے استعمال کی یہ جگہ ہے مسئلے گڑنا اکل کا کام نہیں ہے عقل کا کام ہے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلا چلنا آپ نے داد جو تڑوایا شہید کروایا تو گھر بیٹھ کر جمہور سے پھٹوا دیا تھا جنگ میں لڑ کر نکلو میدان جنگ میں تو میرے بھائیوں اب آپ دیکھیں بات کو ذرا تفصیل سے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا عورتوں کو بچے پیدا ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے ہوتے تھے نا تو کیا ایسا تھا کہ جس کو بچہ پیدا ہو وہ اپنی چار پہ کلارا لا کے رکھ دے لوہے لوہے کا جنجرا لا کے رکھ دیتے ہیں یہ جنجرا تجھے کیا کرے گا اللہ کی بندی تجھے اللہ ہدایت یہ جندرا تجھے نہیں بچا سکتا نہ تجھے بیماری سے بچا سکتا ہے نہ تیرے بچے کو بچا سکتا ہے بچہ پیدا ہو گیا تو شریح کے جناب پتے لگا دیے شریح کے پتے تجھے کیا کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ اب بچہ ذرا بڑا ہوا ختمہ ہونا ہے جی ختنے کے وقت دعوت کرو لوگوں کو بلاؤ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ختمے نہیں ہوتے تھے یہ بدعات و خرافات پھر ہر ایک کا الگ الگ طریقہ ہے کسی کا کوئی طریقہ ہے کسی کا کوئی طریقہ ہے اسی طریقے سے شادی کا مسئلہ ہے اسی طریقے سے غم کا مسئلہ ہے غم کے موقع پر یہ تیجہ ہے ساتہ ہے چالیسواں ہے برسی ہے اور یہ ساری کی ساری چیزیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل نہیں بتائی صرف ہم غیروں کی نقالی میں غیروں کی نقالی میں اب یہ جو عورتیں پہ پردہ پھرتی ہیں ہماری عزیز بہنیں الحمدللہ پردے میں اللہ نے بڑی عزت رکھی ہے بڑی عزت میری ایک امشیرہ وہ برقع پہنتی تھی دیسی تو بس میں چڑھی ایک اور عورت تھی وہ بوڑھی تھی میری امشیر جوان تھی نوجوان بالکل ڈرائیور اس کو کہتا ہے اما جان آپ یہاں بیٹھ جائیں اور اس بوڑھی کو کہتا ہے باجی آپ تھوڑی دیر کے لیے کھڑی رہے ہیں اس کو کہتا ہے باجی تھوڑی دیر کے لیے کھڑی گئے اس کو کہتے ہیں اما یہاں بیٹھ دیکھو سبحان اللہ نے کیسی عزت اس میں رکھی ہوئی ہے بھائیوں خیال بھی تو کرو کوئی تمہارے پیچھے شکاری نہیں لگے گا تمہاری بہن کے پیچھے تمہاری بیوی کے پیچھے تمہاری بیٹ بیٹی کے پیچھے کوئی اس کی عزت کی طرف نہیں دیکھے گا تمہاری عزت محفوظ ہوگی الحمدللہ اس سے پوچھو جو بے پردہ پھرتی ہے تیرے پاس دلیل کیا ہے کوئی دلیل نہیں سوائے اس کے کہ ہندوؤں کی عورتیں ننگی پھرتی ہیں انگریزوں کی عورتیں ننگی پھرتی ہیں فرانسیسیوں کی غیروں کی سیکھنیاں جو ہے وہ بے پردہ پھرتی ہیں اس لیے مجھے بھی اچھا دکھائی دیتا ہے ایک عورت اچھی دیکھ تھی اللہ تعالیٰ اس کو اور نیکی کی توفیق دے پردہ نہیں کرتی تھی میں نے کہا پردہ میں نے تو خیر بات نہیں دوسری ہماری عزیزاؤں نے اس سے بات کی تو پردہ کیوں نہیں کرتی کہتی مجھے شرم آتی پردہ کرتے ہوئے ماشاء اللہ دیکھو شرم شرم بات کیا ہے اصل میں وہ جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ جب غیروں کی نکالی انسان کرتے ہیں تو شرم والی بات بے شرمی ہو جاتی ہے بے شرمی والی بات شرم ہو جاتی ہے اب دیکھو پردہ کرنا شرم کی بات ہے کہ بے پردہ رہنا شرم کی بات ہے بے پردہ رہنا شرم کی بات ہے اب کئی عورتیں آپ بھی پوچھیں گے نا مثلا آپ اپنی مانی کو کہیں اپنی مامی کو کہ مامی جان آپ کا مجھ سے پردہ ہے پتر بنو شرم آدی اللہ کی بندی میں شرم کی بات پردہ کرنے میں ہے کہ نہ کرنے میں محمد الرسول اللہ کے پیچھے لگ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ شرم وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تو کیوں غیروں کے پیچھے لگتی ہے ہندوؤں کے پیچھے لگتی ہے اور غیر مسلموں کے پیچھے لگتی تو اس طرح میرے بہت سی چیزیں مسلمانوں میں ایسی داخل ہو گئی ہیں جن کی کوئی دلیل اس کے علاوہ نہیں ہے اب دیکھو ایک آدمی مر گیا اسمبلی لگی مسلمانوں کی سینٹ ہے مجلس ہے کہتے ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اس کو پوچھو تیرے اس ایک منٹ کی خاموشی سے میرے بھائیوں میں اللہ نے یہ قوت رکھی ہے جس کا پتہ چل جائے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا کہتے نہیں کرنا سارے چھوڑتے ہیں چھوڑ جائے کچھ بھی ہو جائے جمالے مستفی ظاہر کیا دخل ہے کسی کا نمونہ ہمارے لیے کوئی نمونہ ہی نہیں ہے عزیز بھائیو اس کے علاوہ بدعات کا ایک بہت بڑا دروازہ میں انشاءاللہ شاء اللہ سات منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا سوا نو بجے میں بداعت کا ایک بہت بڑا بڑا دروازہ ضعیف اور موضوع احادیث ضعیف اور موضوع احادیث کہتے تو البی کیوں ہے تو مالوی کیوں ہے شاپ ہی کیوں ہے کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف امتی رحمت میری امت کا اختلاف رحمت ہے یہ تو اچھی بات ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اختلاف رحمت ہے ماشاء اللہ اختلاف رامت ہے تو پھر اتفاق تو زحمت ہو گیا نا اس امت کا کہیں ایسا نہ ہو یہ امت اکٹھی ہو جائے جھوٹ بانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہت بڑا ایک دروازہ ہے اور مولویوں نے اس دروازے کو قائم رکھنے کے لیے اپنے جھوٹ چھپانے کے لیے اپنا کھوٹا سکہ چلانے کے لیے کیا چور دروازہ رکھے ہوا کہتے ہیں فضائل اعمال میں ضعیف حدیث قابل قبول ہوتی ہے اللہ کے بندے اس بات کو درست بھی مان لے تو اس کا مطلب ہی تو نہیں سمجھا اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ فضیلت والے عمل گھر گھر کے شریعت میں شامل کرتا جائے اس کا مطلب تو یہ ہے جو عمل ثابت ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن وجید سے صحیح حدیث سے اس کی کوئی فضیلت کی حدیث اگر کچھ کمزور بھی آ جائے تو چلو بیان کر لو جنہوں نے یہ بات کہی ان کا مطلب یہ تھا بات یہ بھی غلط ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اس کو کیوں آپ بیان کرتے تو اس لیے ایک دروازہ یہ ہے جس سے کہ بدعت داخل ہوتی ہے پھر میرے بھائیوں بدعت کا ایک اور دروازہ ہے وہ موٹی سی بات ہے اس کو اچھی طرح یاد رکھ انشاءاللہ ہے آپ کو بہت دفعہ دیں گے وہ یہ ہے ایک کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تو ہے مثلا نماز ثابت ہے مثلا اذان ثابت ہے مثلا نسل شریف ثابت ہے یہ سب ثابت ہے لیکن اس جگہ پر جگہ ایک خاص کر لینی ایک وقت خاص کر لینا بھائی صدقہ ٹھیک ہے جمعرات کو صدقہ کروں گا جمعرات کو ایک بزرگ نے لکھ دیا کہ جمعرات کو واقعی رو آتے ہیں روایت اگرچہ ضعیف ہے مگر عمل کر لو تو اچھی بات ہے اللہ کے بولے جب روایت نہیں ہے تو عمل کر لو تو کیسے اچھی بات ہے جگہ وقت مقرر اب دیکھیے نماز ہے نماز کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذکار کرتے تھے لیکن کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ضرورت ہوتی تھی تو ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کر لیتے تھے لیکن اب نماز کے بعد کے وقت کو خاص کر لے رہا ہے کہ سب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں امام صاحب بھی ہاتھ اٹھائیں مقتدی بھی ہاتھ اٹھائیں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا مولانا انور شاہ کشمیری دو ہیں ہے حالانکہ انہوں نے صاحب لکھا تھا باری میں بھی اور اسی طرح اربو میں بھی نے کہا یہ جو طریقہ چلا ہوا ہے مسلمانوں میں نماز کے بعد سب دل کے ہاتھ اٹھاتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں اب لوگ کیا کرتے دیکھو دعا تھا ملتا ایک سا پچھلے دنوں بہت ہوئے میں ان کی بیوہ پر سے کے لیے گیا ان نے کہا بھائی دعا کرنا ملے لیے ویسے تم لوگ تو دعا کے منکر ہو انکار کیا ہے انکار یہ ہے کہ ہم وہ طریقہ اختیار نہیں کرتے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لوگوں نے اختیار کیا ہوا اب دیکھیے جگہ ایک مقرر کر لیتا ہے صرف تین جگہ ہے جن میں تقدس ہے جن کے لیے خاص طور پہ جا سکتے ہیں کون سی ایک مکہ ہے ایک مدینہ ہے ایک ہے باف الرقدس ہے مرکز صاحبہ بالکل نہیں اس جگہ میں کوئی سمجھے اس جگہ میں خوبی ہے واللہ کوئی خوبی اس جگہ میں نہیں اور اگر کوئی کہے کہ رائے ونڈ میں جاتے ہیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں یہ بھی پٹڑی سے اکڑا ہوا ہے رائےبن میں کوئی خوبی نہیں اور اجمیر سے چلے ایک ساتھ لاہور میں آ آت کے انہوں نے اتفاق کیا قبر کے اوپر بھول گیا بیچارے کو سمجھ ہی نہیں آئی یہ جگہ خاص کرنی اس طریقے سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے خلاف اسی طریقے سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام رکھا اس کو خاص کرنا مثلا دیکھیے صاحب سبحان اللہ الحمد للہ تینتیس دفاع پڑنا ہے اب اگر کوئی شخص سبحان اللہ کو پینتیس دفاع پڑے یا وہ سوا لاکھ کی تسبین کرے تو کیا خیال ہے تینتیس دفعہ کا ثواب زیادہ ہے کہ سوا لاکھ کا سواب زیادہ ہے کیا خیال ہے تینتیس دفعہ کا کبھی دیکھیں یہ جو بکسے کھلتے ہیں نمبروں سے کھلتے ہیں نمبروں سے نمبروں سے بکسے کھلتے ہیں وہ نمبر اگر مثلا تینوں ہی صفرے ہیں نا تینوں صفرے پہ کھلتے ہیں نا تو صفروں پہ کھلیں گے اس کو تم میں بلا مقرر کرو گے اس کو دین بناو گے جس طرح یہ کتابیں بڑی بڑی ہیں محمد الرسول اللہ اللہ کے نقشے تم اتر جا. تو اس لیے میرے بھائیوں خلاصہ میری بات کا یہ ہے جو کام کرو دل کو ٹٹول لو کہیں اس میں کسی غیر کا دخل تو نہیں ہو گیا اگر وہ صرف اللہ کے لیے عمل ہے پہلی الحمدللہ یہ کرو دوسرا پھر دیکھو پوچھو عالموں سے پوچھنا پڑے گا مطالعہ کرنا پڑے گا جہاں لوگ تو ہر غلط کام کو کہیں گے یہ سنت ہے سنت ہے سنت ہے پوری تحقیق کرو حدیث صحیح ہے قرآن کی آیت ہے یہ عمل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو تھوڑا بھی بہت ہے نہیں تو خا الے نٹک جاؤ اردو کی طرف خواب بارہ سال اسکولوں میں لٹکتے رہو خاص تانڈ پہ کھڑے رہو خواب کروڑ طرح تم گرو شریف کو ساختہ پڑھتے رہو قیامت کے دن بجائے فائدہ ہونے کے الٹے جوتے پڑیں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے نکال دیے جاؤ گے ہر عمل سے پہلے خوب اچھی طرح دیکھ لو قرآن میں یہ آیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ثابت ہے تو کرو نئی ثابتوں کہو ناب خیر شمہ بس سلامت ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ